أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أئذا كنا طرابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبِّي يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وح العزیز العلیم على انک المبين مقصد صورت النمل کا بیان دو مقاصد کا شرک فلعلم کی نفی اور شرک ف تصرف کی نفی صورت میں ان دو شرکوں کی تردید کی جا رہی ہے اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے اور متصرف وہی ہے مختار کل وہی ہے سورت کی پہلی چھ آیات بطور تمید تھی پورے علم غیب کی نفی پر غیروں سے دو واقعات بیان کیے گئے پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسا علیہ السلام اپنی لاٹھی کی حقیقت کو جان نہ سکے دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ بھی پیغمبر پوری دنیا کے بادشاہ لیکن بلقیس کی وہ بڑی مملکت وہ ان سے غائب رہی اور وہ جان نہ سکے ان دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر پین میں کہ اگر وہ عالم الغیب نہیں ہے تو عالم الغیب کون ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا تصرف پر کہ اختیارات اللہ کے ہیں اور سلامتی وہ دیتا ہے اللہ کے برگزیدہ بندے بھی سلامتی میں اسی کے محتاج ہیں پہلا واقعہ حضرت صالح کا کہ انہیں اور ان کے تابداروں کو نجات اللہ نے دی دوسرا واقعہ لوت علیہ السلام کا کہ انہیں بھی اور ان کے تابداروں کو بھی اللہ نے نجات دی تو ان دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر انسٹھ میں قُلِ الحمدللہ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَى آلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ یہ دو دو واقعات یہ ان دو مقاصد پر ذکر کیے گئے پھر یہ دو صفات کے تصرف کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم یہ اللہ کے لیے ضروری ہے تو قرآن مجید نے یہاں پہ اللہ پر پانچ دلائل ذکر کیے پانچ عقلی دلائل ذکر کیے اور ہر مرتبہ جو دلیل عقلی ذکر کی تو اس پر مشرق سے یہ مطالبہ کیا الا اللہ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی حاجت روا ہے تو اسے ہم نے تمسیلی انداز میں بیان کیا یعنی ایک ایک عملی واقعے کی شکل میں ایک واقعے کی شکل میں سوال اور جواب کی شکل میں کہ جب تم یہ مسئلہ بیان کرو گے تو بابا جی وہ تم سے سوال کریں گے کہ بیٹا یہ بھی اتنے لوگ جو جاتے ہیں کثرت سے اور اتنی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ جو عرس منانے جاتے ہیں تو تمہارا جواب بلخص اورہم لا عالمون اکثریت لوگ یہ تو اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے ورنہ اگر سمجھتے ہوتے تو یہ لوگ قبروں کو پوچھتے یہ لوگ ان کے سامنے انہوں نے ماتا ٹیکا ہوتا مردوں کے سامنے اسی طرح بیٹا یہ لازمی طور پر ان کو اللہ نے تھوڑا بہت اختیار تو دیا ہوگا نہیں نہیں بلکہ بلہم قوم یادلون یہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک تہراتے ہیں اللہ نے انہیں کوئی اختیارات نہیں دیئے اور پھر تمہارے سامنے مولویوں کو لائیں گے پیروں کو لائیں گے کہ چلو اس کے ساتھ مناظرہ کرو تو اگر وہ بھی آ آجائے ہاتو برہانکو من کنتم صادقین لے او اپنی دلیل اگر ہو تم سچے تو یہ ایک مناظرانہ انداز میں ہم نے ان آیات کو پڑھا رقل يعلم من في السماوات والارض ان پانچ دلائل میں قدرت اور تصرف کے دلائل ذکر کیے اور پھر ایت نمبر 65 میں یہ اللہ کے علم کلی کا بیان کیا کیونکہ الہ یہ وہ ذات ہے کہ جو قادر ہو متصرف ہو اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہو یہ آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں آیت القرصی میں دیکھ لیں مسئلہ الہ ہے تو مسئلہ الہ وہاں پہ بھی اگر آپ دلائل میں غور کریں گے تو آپ کو صرف یہی دو قسم کے دلائل ملیں گے ویسے تو ہم جب پھر اسے کھولتے ہیں تو آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اللہ لا الہ الا پر گیارہ دلائل یہ ذکر کیے گئے ہیں لیکن اگر آپ ان گیارہ دلائل کو اگر آپ ان میں غور اور فکر کریں تو وہ صرف انہی دو قسم کے دلائل کی طرف رجوع کرتے ہیں مثلاً یہ اللہ الا اللہ تو اس کے بعد الحیوم ہمیشہ زندہ ہے تو ہمیشہ زندہ ہے تو جو ذات ہمیشہ زندہ ہو تو وہ اپنے مخلوق کے احوال سے باخبر ہوتی ہے وہ ذات القیوم اس میں تصرف کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی ذات ہے ایسی قادر اور مطلق ذات ہے کہ جو قائم بے نفسی ہی ہے خود بخود قائم ہے اور دیگر مخلوق کو دیگر مخلوق اپنے قیام میں اس کی محتاج ہے لاتا خود صنتوں والا نوم نہ تو اس پر اونگ آتی ہے اور نہ نیند ایسی قادر ذات ہے کہ کوئی کمزوری اس پر آتی نہیں ہے اور اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ جو ذات جس پر تھوڑی سی غفلت بھی نہیں آتی تو وہ اپنی مخلوق سے کتنی باخبر ذات ہوگی اسی طرح اس کے بعد لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اسی کے اختیار میں ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں اختیارات اس کے ہیں پھر اس کے بعد منزل مَنْزَلَّذِي يَشْفَعَ عِنْدَ کون ہے جو اس کے دربار میں مو کھول سکے کیونکہ وہ مالک ہے مختار ہے اختیارات اسی کے ہیں ہاں اس کی اجازت سے اگر وہ اجازت دے دے کیونکہ اختیار اسی کا ہے منزل لذی یشفو عندو اللہ یعلم علم یعلم ما بين ایدیہم وما خلفہم ولا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شا وسع کرسیہ السماوات والارض یہ اگر آپ اس میں غور کریں تو سارے دلائل یہ اسی اختیارات کی طرف تصرف کی طرف اور علم کلی کی طرف یہ رجع کرتے ہیں سورہ عالم ران کے آغاز میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیکل کتاب بالحق وہاں پہ بھی یہ دلائل ان اللہ لا يخفا علیہ شیعن فی الارد ولا فی السماع علم ہُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا تصرف اختیار قدرت اور پھر اس کے بعد لا الہ إِلَهَ إِلَّهُ تو قرآن جگہ جگہ الہ کے لیے ان دو صفات کو ذکر کرتا ہے سرِ فہرِس یہ ایک ایسا علم ہے اور یہ اسی دراصل قرآن کا یہ علم یہ کتابوں سے تفاصیل سے یہ سیکھا نہیں جاتا بلکہ یہ سینہ بسینا چلتا ہوا ایک علم آ رہا ہے اور یہ اسی طریقے سے یہ سیکھا جاتا ہے اور انسان کا سینہ یہ اسی طریقے پر کھلتا ہے اور اس کا تعلق یہ قرآن کے تدبر سے ہے قرآن کو بالکل غور اور فکر کے ساتھ سمجھنے سے ہے تو قل لا يعلم من فی السماوات والأرض الغیب اللہ اوپر نیچے غیب کو جاننے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے اور اس پر ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کل پڑی بالکل آخر میں کہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے پیغمبر وہ کل کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہمارے آج کے جو پامسٹ ہیں جو ہتیلی دیکھ کر وہ تو پورے ہفتے کے احوال بتاتے ہیں بلکہ پورے سالوں کے احوال بتاتے ہیں اور عائشہ کہتی ہے کہ جو شخص اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بما يكون فی غد فقد اعظم اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں اسی آیت کو انہوں نے کوٹ کیا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ ام المومنین عائشہ قرآن کی بہت بڑی عالمہ ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جس کو آج کے جاہل غوث العظم کہتے ہیں یعنی بڑا فریاد رست اللہ سے بھی انہوں نے بڑا بنایا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ان کی بہت کتابیں ہیں وہ ایک جگہ پر یہ فرماتے ہیں مَیعتقدو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فهو کافر جب شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ, وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیب جانتے ہیں یہ شخص یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وجہ کیا ہے دلیل اس کی کیا پیش کرتے ہیں لان علم الغیبی صفۃ مختصہ لِلَّهِ تعالی کیونکہ علمِ غیب یہ اللہ کی خاص صفت ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ علمِ غیب یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے بغیر کوئی جاننے والا نہیں ہے تو قرآن نے یہاں پہ یہ ذکر کیا پر اگلی آیت میں ایک منٹ. پر اگلی آیت میں ایک سوال کا جواب دیا کہ مشرقین یہ کیوں مسئلہ الہ سے انکار کرتے ہیں تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں آخرت کے بارے میں ان کا علم جو ہے یہ برباد ہے آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے یہ لوگ اگر آخرت کو مانتے ہوتے تو یہ توحید کو مانتے اور آخرت کی وجہ سے بندہ قرآن کو مانتا ہے توحید کو مانتا ہے علم بلکہ برباد ہو علم ان کا بلحم فی شکا بلکہ ہیں یہ لوگ شک میں اس آخرت سے یعنی آخرت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس پر یقین کرنا چاہیے اور یہ لوگ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کی صحت میں یہ شک کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں انہیں اطلاع نہیں دی گئی بلکہ اطلاع جو ہے وہ دی گئی ہے اور انہیں جو خبر دی گئی ہے تو انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور پھر تیسرے جملے میں کہا بل ہو منہ عمون اور ایسا بھی نہیں کہ انہیں غور و خوص کے لیے ان کو دلائل جو ہے وہ بیان نہیں کیے گئے دلائل انہیں بیان کیے گئے ہیں لیکن انہوں نے ان دلائل میں غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جو آخرت کے بارے میں پیش کیے گئے ہیں بلکہ انہوں نے اندے پن کو ہی ترجیح دی ہے بلہم منہا عمون جی اب اسی بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے اب اس آیت میں زجر ہے انکار القیامہ وقال الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے اور ہمارے اصلاف بھی ہمارے آبا و اجداد بھی تو آیا ہم دوبارہ نکالی جائیں گے قبروں سے قیامت سے یہ قیامت واقع ہوگی نہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ آبا اور ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے من قبلو اس سے پہلے یعنی محمد تمہارے آنے سے پہلے ہم سے ہمارے اباؤ اجداد کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا اسی طرح اس قرآن کے آنے سے پہلے ہمارے اباؤ اجداد کے ساتھ یہ وعدے کیے گئے تھے لیکن ابھی تک تو قیامت اتنی صدیاں بیت گئی لیکن واقع نہیں ہوا تو اسی لیے انہادا اللہ نہیں ہے یہ وعدہ بعض بادل موت کا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یہ وعدہ نہیں ہے اللہ ساتیر الأولین مگر قصے کہانیاں اگلوں کی یہ اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں اور اسی لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر حقیقت ہوتی تو اب تک یہ واقع ہو چکا ہوتا امام قرطبی کہتے ہیں کان الانبیاء <سلام> او امر البعث مبال في تحریر غمبر سارے اپنی قوموں کو قیامت کے بارے میں اتنا ڈراتے تھے اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ قیامت یہ بالکل ان کے ایسے قریب کر دیتے تھے کہ یہ قیامت یہ گویا کہ تم لوگوں پر کل ٹوٹ پڑی اور ضروری بھی ہے کیونکہ ہر آنے والی چیز خواہ وہ ہزاروں سال وہ دور ہو لیکن وہ قریب ہوتی ہے اور جو گزشتہ کل گزرا اگرچہ بظاہر وہ تمہارے قریب ہے لیکن جو چیز ماضی بن گیا تو وہ بہت دور چلا گیا اور وہ چیز جو مستقبل میں آنے والی ہے وہ اگرچہ ہزاروں سال دور ہو لیکن وہ قریب ہے قل پیغمبر سیرو فل ارد تو تم چلو پھرو زمین میں فن ضرو کے فکان مجرمین تو تم دیکھو کیسا تھا انجام مجرموں کا جن لوگوں نے قیامت سے انکار کیا ہے اس کا ٹٹا اور مذاق اڑایا ہے تو ان کا انجام کیسے تھا؟ اس میں میں جواب ہے جواب حصل میں یہ ہے، اگر یہ اگر قیامت یہ کس کوئی... سے کہانی ہوتی اگلوں کی تو چاہیے یہ کہ اس کے انکار پر اللہ عذاب نہ دیتا جن لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے تو چاہیے یہ کہ انہیں عذاب نہ دیا جاتا لیکن جن لوگوں کو دنیا میں عذاب دیا گیا ہے مجرموں کو ہلاک کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس سے انکار یہ اس پر کوئی رو آیت نہیں ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے قل کہ پیغمبر سیرو تو تم چلو پھرو زمین میں فن ضرو تو تم دیکھو کئی فکان آ کے مجرمین کیسا تھا انجام مجرموں کا اب اس آیت میں تسلی ہے وَلَا تحزن تسلی اس لیے مبلغ کو دی جاتی ہے کہ مبلغ خیرخواہی ڈھونڈتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ یہ میری بات مانیں کل کو پھر پچھتائیں گے لیکن باوجود اس کے کہ تم خیرخواہی ڈھونڈتے ہو اور لوگ تمہارے خلاف تدبیریں بناتے ہیں تو انسان ضرور غمگین ہوتا ہے خفا ہوتا ہے تو پیغمبر کو تسلی دی جاتی ہے کہ پیغمبر آپ اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں بیان کرتے رہیں تبلیغ کرتے رہیں باقی ماندہ ان لوگوں کے انکار اور تقزیب کی وجہ سے اپنے آپ کو غمگین نہ کریں وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ اور غمگین نہ ہو اے پیغمبر عَلَيْهِمْ ان لوگوں ان لوگوں کے انکار پر ان لوگوں کی تقزیب پر آپ غمگین نہ ہوں بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں وَلَا تَكُن فِي دَيْقٍ جو اور آپ نہ ہو فی غیقن تنگی میں ممہ اس سے جو یہ لوگ آپ کے خلاف تدبیریں بناتے ہیں یہ لوگ آپ کے خلاف جو تدبیریں بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ تنگی میں نہ ہوں پریشان نہ ہوں حق پرستوں کے خلاف ہمیشہ تدبیریں جو ہیں یہ بنائی گئی ہیں وَيَقُولُونَ مَتَاهَادَ الْوَعَدُ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اب یہ کہتے ہیں تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو قیامت کے چلو یہ وعدہ کب ہے ڈیٹ بتاؤ وہ یقولون اور کہتے ہیں سایت میں پھر زجر ہے بینقال قیامہ وہ یقولون اور کہتے ہیں متى ها <الْوَعَدُو> کہتے ہیں یہ منکرین قیامت کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے تاریخ بتاؤ قل کہہ دیجئے پیغمبر ہا سا ان یکون قریب ہے رد فل ہو یہ عذاب کہ ہو ردف لکم قریب تمہارے ردفا کہ جو بالکل ردیف اصل میں کہتے ہیں ایک سواری پر جب دو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو جو پیچھے بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے تو وہ اس آگے والے شخص کا ردیف ہوتا ہے خلاصہ تو امید ہے قریب ہے अययकु नरदفلکم کہ ہو ردیف قریب لکنتم ہارے کیا قریب ہو بعد الذی باز وہ عذاب تستاجلون جسے تم جلدی مانگتے ہو یعنی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ باز وہ عذاب کہ جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو وہ بالکل تمہارے پیچھے جو ہے وہ لگا ہوا اور ردیف پیچھے لگا ہوا ہونا آسا قریب ہے اینکونہ کہ وہ پیچھے لگا ہوا لکن تمہارے بعد اللہی بعضی وہ عذاب تستاجلون کہ جسے تم جلدی مانگتے ہو بعضی وہ عذاب یعنی جو اللہ دنیا میں تمہیں دیتے ہیں ویسے تو اصل عذاب آخرت میں ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ بعض عذاب وہ دے دیتے ہیں اور خصوصا جب پیغمبر وہ موجود ہو اور اس سے انکار کیا جائے اسی لئے مشرقین پر بدر کی شکل میں اسی طرح دیگر جنگوں کی شکل میں اللہ کا وہ عذاب وہ دنیا میں ہی ان پر نازل ہوا قل پیغمبر رد قریب ہے کہ وہو پیچھے لگا ہوا لکم تمہارے بعد الدی باز وہ عذاب تستاجلون جسے تم جلدی مانگتے ہو تو اب اس میں ایک سوال کا جواب ہے تو جب انہیں بعض وہ عذاب یہ پیچھے لگا ہوا تو یہ عذاب ان پر آتا کیوں نہیں ہے جب یہ لوگ انکار کرتے ہیں کیونکہ انسان یہ تو عجلت میں ایک کام جو ہے یہ چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دو چیزیں ہیں یہاں پہ دو اسباب یہ ذکر کیے جا رہے ہیں ایک یہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے لوگوں پر کہ اللہ مہلت دیتا ہے اور یہ اللہ کا حلم ہے اور اللہ کی برداشت ہے اور اللہ کا صبر ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو صبر دیتا ہے وہ محلت دیتا ہے اور بہت سارے لوگ وہ بعد میں ایمان لے آتے ہیں آج منکر ہوتے ہیں آج بدترین دشمن ہوتے ہیں اور کل کو وہ ایمان لے آتے ہیں یا ان کی اولاد جو ہے وہ ایمان لے آتی ہے تو سب سے پہلے یہ کہ وہ فضل والا ہے فوراً عذاب نہیں دیتا اور دوسری بات یہ کہ اللہ عالم بےکل شہ ہے وہ گناہ اور مجرموں کے گناہوں سے وہ بے خبر نہیں ہے ہر کام کرتا ہے اپنے وقت پر کرتا ہے اور صرف عالم ہی نہیں صرف جانتا ہی نہیں بلکہ ہر چیز اس کے پاس لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہے یہ ان تین آیات کا حاصل ہے تو سوال یہ تھا کہ فوراً عذاب ان پر کیوں نہیں آتا جو یہ لوگ اپنے مو سے ہی اس عذاب کو فوراً مانگتے ہیں جواب وہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو فضل عَلَنَّا سِ اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ فضل والا ہے عَلَنَّا سِ لوگوں پر کہ وہ فوراً عذاب نہیں دیتا بلکہ محلت دیتا ہے ولیکن ناکترہم لا اشکرون لیکن اکثریت ان لوگوں کی لا اشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے ساتھ توحید میں اوروں کو شریک اور حصہ رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو فوراً جو ہے وہ طلب کرتے ہیں شکر ادا نہیں کرتے وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون اور کیوں فورا عذاب نہیں آتا وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم بكل شيء ہے ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے وان ربك اور بے شک تمہارا رب اسی لیے مجرموں کے گناہوں سے مجرموں کے کرتوتوں سے وہ بالکل باخبر ہے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ اس سے غافل ہے وان ربك اور بے شک تمہارا رب لا ضرور وہ جانتا ہے وہ کہ چپاتے ہیں ان کے سینے تو کنو جے کنو اکنان اس کا مصدر اکنان آتا ہے اکنان چھپانا تو کنو کہ جو چپاتی ہیں ان کے سینے وہ نور اور جانتا ہے وہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں ظاہر اور خفیہ ہر چیز کو اللہ جانتا ہے قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن جب علم کا ذکر کرتا ہے تو کبھی عام بیان کرتا ہے تو اس کے بعد تخصیص کرتا ہے بلاغت میں کبھی تعمیم کرتا ہے پہلے تو تخصیص بعد میں کرتا ہے اور بلاغت میں دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ کبھی تخصیص کرتا ہے تو اس کے بعد بات کو پھیلا دیتا ہے تعمیم کرتا ہے ما وما کہ بندوں کے عامال سے اللہ خوب واقف ہے جو وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں تو صرف بندوں کے احوال سے واقف ہے نہیں اب بات کو پھیلائی جاتی ہے وما من گاطن اور نہیں ہے من کوئی بھی چھپی ہوئی چیز وما من گاطن اور من اس پر تاکید کے لیے ہے اور قاعده یہ ہے نحوہ کا کہ نکرہ جب نفی کے سیاق میں واقع ہو جائے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے وما من غائبت اور نہیں ہے کوئی بھی چھپی ہوئی چیز فسمائے آسمان میں ولارد اور زمین میں الا فی کتاب مبین مگر وہ اللہ کی واضح کتاب میں ہے مراد لوح محفوظ ہے صرف اللہ جانتا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے تو اس کے علم میں بھی ہے اور باقاعدہ طور پر وہ چیز وہ لکھی ہوئی بھی ہے اور بندہ لکھتا وہی چیز ہے کہ جو بالکل پکی چیز ہو اور وہ ضرور واقع ہو مجہول چیزوں کو اللہ نہیں لکھتا کہ چلو یہ بھی لکھ لو اگر واقع ہو جائے تو ہو جائے نہ ہوا تو نہ ہوا ایسا نہیں ہے تو پہلے تخصیص کی اور پھر اس کے بعد تعمیم اب اس آیت میں قرآن کی عظمت ہے قرآن کی عظمت اس آیت میں یہ بیان کی جاتی ہے ان لوگوں نے یہ کہا قیامت کے بارے میں انہوں نے کہا اور قیامت کے بارے میں یہ لوگ اس لیے کہتے تھے کہ قرآن قیامت کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ اگلوں کے قصے کہانیاں نہیں ہے قرآن جو قیامت بیان کرتا ہے اور اخرت کا اور توحید کا عقیدہ بیان کرتا ہے تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہ اغلو کی قصے کہانیاں نہیں ہیں ان هذا القران يقص على بني اسرائيل بیشک یہ قران یہ بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر اکثر الذي اکثر وہ مسائل ہم فيه يختلفون کہ جن کہ جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں بنی اسرائیل کے اکثر مسائل کے جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے تو یہ قرآن اس کا فیصل ہے فیصل یعنی فیصلہ کرنے والا ہے یہ قرآن یہ ان کے ان باتوں کا اختلافی مسائل کا فیصلہ کرتا ہے تو اسی لیے اگر یہ لوگ بھی اس کتاب کی اصل میں, اس آیت میں ترغیب ہے انہیں قرآن کی تابیداری کرنے کی تو اگر یہ لوگ اس کی تابداری کریں گے تو یہ بھی ضرور ہدایت پائیں گے قرآن جب بنی اسرائیل کے اختلافی مسائل کو بیان کرتا ہے اور اس کا فیصلہ کرتا ہے تو تم خود سوچو کہ جن لوگوں کی طرف اللہ نے کتاب بھیجی ہے تو ان کے مسائل کو قرآن کیوں فیصلہ نہیں کرے گا اور یہ لوگ اگر قرآن کی تابیداری کریں گے تو ہدایت کیوں نہیں پائیں گے بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اختلاف کیا کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا تو کسی نے ان کی جانب نعوذ باللہ دیگر غلط نسبتیں کی کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے قرآن نے حضرت عیسیٰ کی حقیقت جو ہے وہ واضح کی کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے کیسے پیدا ہوئے قرآن نے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بیان کر دیا اسی طرح قرآن نے بہت سارے مسائل میں بہت سارے مسائل میں قرآن نے اختلافی مسائل کو بنی اسرائیل کا وہ حل کیا ہے افسوس یہ ہے آج ہمارے مسلمان قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسری جانب تورات اور انجیل جو ہے وہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں جس کتاب کو پہلے پڑھنا چاہیے تھا وہ کتاب اس کی طرف دل میں کوئی شوق نہیں ہے لیکن تورات اور انجیل بڑے شوق سے پڑھتے ہیں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید بڑے شوق سے پڑھتے ہیں مسلمانوں کا بالکل وہ طریقہ جو ہے وہ الٹ گیا ہے تم نے اگر وہ پہلے تو وہ کتابیں سرے سے پڑھنی ہی نہیں چاہیے امام زہبی نے, جی امام زہبی نے سیر و عالم نبلا میں امام زہبی نے سیر و آلام نبلا میں ذکر کیا ہے کہ طورات اور انجیل کا مطالعہ اسی شخص کے لیے یہ جائز اور روا ہے کہ جو شخص یہ قرآن اور سنت کو سمجھتا ہو عام شخص کے لیے ان کتابوں کو پڑھنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے ہمارے مفسرین نے قرآن کی آیات کے تحت ان چیزوں کو تفسیر بنا دیا ہے اور اسرائیلیات کی شکل میں انہوں نے تفسیر میں ایسی برمار کی ہے اور پھر اس میں سے تفریق بھی نہیں کی بعض مفسرین تفریق کرتے ہیں جیسے مثلا ابن کثیر۔ وہ کرتے ہیں لیکن بعض نے تو بالکل تفریق ہی نہیں کی اور آج ہمارے مولوی صاحبان میں اور اسی طرح عام لوگوں میں وہی اسرائیلیات جو ہیں وہ پھیل گئی ہیں اسی لیے بہت سارے ایسے واقعات اس طرح مثلاً بقرہ میں ہم نے جو ضبط البقر کا وہ واقعہ تو وہ اسرائیلیات سے ہی ہے لیکن آج اگر ہم دلیل کی بنیاد پر اس واقعے پر جرا کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ تو بالکل جو جو اصل تفسیر ہے تو یہ تو بالکل انکار کرتے ہیں قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ مسائل کے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں قرآن اس کا فیصلہ وہ کرتا ہے قرآن اس کا فیصلہ وہ کرتا ہے اور بہت ساری باتیں قرآن نے ذکر نہیں کی ان کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے وقت ضائع کرنا ہے <تصفح> کہ یہ کتاب و انه له ود ورحمه للمؤمنين اور بے شک یہ کتاب بے شک یہ قران ضرور و ضرور ہدایت ہے ورحمه اور رحمت ہے للمؤمنين ایمان والوں کے لیے ان ربك يقضي بينهم بحكمه بے شک تمہارا رب یقوی وہ فیصلہ کرے گا بینهم ان کے درمیان بحكمه اپنے فیصلے کے ذریعے یعنی اصل فیصلہ یہ تو قیامت میں ہوگا لیکن دنیا میں اللہ نے قرآن کے ذریعے بھی علمی فیصلہ وہ کر دیا ہے دنیا میں اگر ایک شخص قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن کے ذریعے بھی اس علم کے ذریعے بھی وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے ویسے تو قیامت کے دن اللہ عملی فیصلہ کریں گے اسی لیے گزشتہ آیت میں وہ علمی فیصلہ تھا اور یہاں پہ اب یہ عملی فیصلہ ہے کہ جو بروز قیامت ہوگا بے شک تمہارا رب وہ فیصلہ کرے گا بیناهم ان کے درمیان بحکمه اپنے فیصلے کے ذریعے وہ هو العزیز اور وہ غالب ہے اور جاننے والا ابھی ساتھ میں تسلی دی جاتی ہے فتوکل علی اللہ تو آپ بھروسہ اور اعتماد کریں اللہ پر انك علی الحق المبین بے شک اپ واضع حق پر ہیں اے پیغمبر واضع حق پر ہیں ان دو جملوں میں پورے دین کو قران نے اکٹھا کیا ہے ایک یہ فتوک انکل کہ انسان دین میں دین کے جس راستے پر بندہ چل رہا ہو تو وہ اپنے قول میں اپنی بات میں اپنے عمل میں اپنے عقیدے میں اپنی نیت میں ایک انسان بالکل پختہ ہو اور اسے اپنے قول عمل اور نیت پر بالکل اعتماد ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ حق بات ہے ان علی الحق المبین ہمارے ہاں لوگوں کے لوگوں کی زبان میں اور لوگوں کے درس میں اثر کیوں نہیں ہوتا کیونکہ انہیں اپنی بات میں خود شک ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ان علی الحق المبین بے شک آپ واضح حق پر ہیں جب آپ اللہ کی کتاب کو بیان کر رہے ہیں تو آپ واضح حق پر ہیں تو اسی لیے اللہ آپ بھروسہ اور اعتماد کریں اللہ پر علامہ ابن قیم مدارجین میں کہتے ہیں کہ ان الدین فی دین طور پر ان دو باتوں میں ہے ایک انسان انسان یہ کہ انسان جس بات کی طرف ترغیب دے رہا ہے جس دین پر کھڑا ہے تو اس پر وہ اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو اور دوسرا یہ کہ اس دین کو بیان کرنے میں بندہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرے میرا تو خیال تھا کہ چلیں عید سے پہلے شاید یہ صورت جو ہے یہ اختتام پذیر ہو جائے لیکن اسی میں جی اللہ کی حکمت ہوگی تو آیت نمبر اسی سے ان اللہ تعالیٰ پھر عید کی چھٹیوں کے بعد عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد امید ہے کہ ایک درس یا دو درس میں پھر اسے ختم کر دیں گے سورہ انمل کو وقال الدین کفر اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا توحید سے انکار کیا ہے توحید سے قرآن سے اعزا کن نہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی و آبا اور ہمارے آباء وجداد عناخرجون تو آیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے قبروں سے تحقیق وعدہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ حاضہ اس قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کا نحن ہمارے ساتھ وعباؤنا اور ہمارے عباؤ اجداد کے ساتھ من قبلو اس محمد کے آنے سے پہلے قرآن کے آنے سے پہلے لیکن آج تک کوئی قیامت قائم نہیں ہوئی انہذا نہیں ہے یہ وعدہ بعض بعد الموت کا مگر قصے کہانیاں اگلوں کی قل کہہ دیجئے پیغمبر سیرو فی الارض تم پھرو زمین میں فنظرو تو دیکھو کیفہ کانا آخبت المجرمین کیسا تھا انجام مجرموں کا اور آپ غنگین نہ ہوئے پیغمبر ان پر ان کی تقزیب پر ان کے جٹلانے پر ان کے انکار پر بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں وَلَا فی فِي دَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور آپ نہ ہو تنگی میں آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں مِمَّا ان تدبیروں سے يَمْكُرُونَ جو یہ لوگ آپ کے خلاف بناتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں یہ منکرینِ قیامت کہ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا اگر ہو تم سچے قل کہہ دیجئے پیغمبر آسا قریب ہے اَن يَكُونَ رَدِ فَلَكُمْ کہ ہو پیچھے لگا ہوا تمہارے بعد الَّذِي بَعْذِي وہ عذاب تستاجلون جسے تم فوراً طلب کرتے ہو اور مفسرین کہتے ہیں کہ آسا کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر اس کا معنی وجوب کی آتا ہے لازمًا یعنی آسا ضرور بضرور یہ عذاب جس کو تم فوراں تو بازے وہ عذاب جسے تم فوراں مانگتے ہو ضرور بضرور وہ تمہارے پیچھے جو ہے وہ لگا ہے اور تم اس سے چھوٹ نہیں سکتے اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ فضل والا ہے لوگوں پر کہ انہیں مولت دیتا ہے لیکن اکثریت ان لوگوں کی شکر ادا نہیں کرتے اور بے شک تمہارا رب ضرور وہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور وہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور نہیں ہے کوئی بھی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر وہ اللہ کی کھلی کتاب واضح کتاب میں ہے یعنی لوح محفوظ میں ان ھذا القران بے شک یہ قران یہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الذي اکثر وہ مسائل کے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور قرآن ان کے اختلافی مسائل کو حل کرتا ہے و انھو اور بے شک یہ قران لہودن وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لئے ان ربک یہ تو قران کا وہ علمی فیصلہ ہے کہ جو قرآن دنیا میں ہی کرتا ہے لیکن عملی فیصلہ لوگوں کے درمیان یہ بروز قیامت اللہ فرمائیں گے بے شک تمہارا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بحکم ہی اپنے فیصلے سے اپنے حکم سے وہ هو العزیز العلیم اور یہ اللہ غالب اور جاننے والا ہے فتوکل علی اللہ تو اپ اعتماد اور بروسہ کریں اللہ پر کام کرتے رہیں ان قال الحق المبین بے شک اپ واضح حق پر ہیں اسی لیے جو لوگ انکار کرتے ہیں تو ان کے انکار کی کوئی پرواہ نہ کریں بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ سند دی گئی ہے کہ انکہ علی الحق المبین بے شک آپ واضح حق پر ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین